الحمدللہ رب الحمد للہ والسلام المین رسول کریم یہ درخت میں نے اس لیے اختیار کیا اپنے واپسی اور آپ کے لیے کہ پاکستان کے حالات اس وقت جس موڑ پر پہنچ گئے ہیں پاکستان کے مسلمانوں کے لیے یقیناً یہ خطرے کا بگل ہے جو بچ چکا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں یہ فتن بہت زیادہ ہے اور ان فتن میں چلنے سے پہلے آدمی کو جلد اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے کہ وہ نہ ہو کہ اندھیری رات میں پھر چلنا مشکل ہو صحیح مسلم کی روایت ہے بادرو بالاعمال آمال جلدی کرو آمال فتنم کون سے فتنوں سے پہلے جو ہوں گے کس طرح تک اس طرح ہوں گے تو ٹکڑے ہوں گے اللیل المظلمہ ایک گھٹا تو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح وہ کتنے ایک کے اوپر دوسرا برفنا شروع ہو جائے گا یوس بہ رجول من و یوم سی کافرا صبح آدمی مومن ہوگا رات کو کافر ہوگا اور یوم سی من رات کو مومن ہوگا و یوس بہ کا پھر صبح کو کافر ہوگا کیوں؟ وجہ بھی یہیں پر بیان کر دی یہ بھی نہ ہوں بھی آرا مین دنیا اپنے دین کو دنیا کے کسی چھوٹے سے فائدے کے لیے کسی دنیا کے چھوٹے سے مادی حصے کے لیے بیچ دے گا معلوم ہوا کہ اصل جو ہے خرابی اس کی نشاندہی نبی علیہ خلاط السلام نے کر دی جیسے فرمایا کہ میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم صرف میں جا پڑو گے کون توحید والے صحابہ سے مخاطب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر میں اس سے ڈرتا ہوں تناخصو کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے دوڑ میں نکلنے کے اندر اپنے آپ کو خراب کر دیتے تو. تو اس وقت سنبھالنے کا موقع ہے ہمارے لیے کیونکہ فتن کا اعلان جو ہے وہ بالکل واقعہ سے بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کے بیانات سے بھی بیانات کو جدا بھی کر دیجیے یہ جو مہنگائی ہے کیا کہاں خالی سے کچھ کم بولئے ہوئے ہیں کوئی بھی سبزی ایسی نہیں ہے جو پچاس ساٹھ ستر روپئے کلو نہ ہو آٹا لوگوں کو ملتا نہیں ہے اور دوسری طرف چوریاں اور چاقو اور پستولیں ان کو مل جاتی ہیں جب وہ چاہیں کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کے مفادات میں لوگوں کو قتل کرانا ہے کیونکہ بیچارے ملے ہوئے ہیں مجاہدین کبھی طالبان کے نام سے کبھی القاعدہ کے نام سے کچھ بھی کر دو نام ان کا لگ جائے گا ایک بیان آ جائے گا تو انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی مگر آٹا ملنا پستول ملنے سے بھی مشکل ہو چکا ہمیں اس وقت اپنے فرائض کو پہچاننا ہے اور اگر ہم پہچاننے میں قاطر رہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو یہ عظیم نقصان ہوگا اور اگر پہچان گئے تو یو دافی انلینا اے ایمان والو کوئی بھی ہے ایمان والا کم ایمان والا زیادہ ایمان والا ایمان والوں میں داخل ہے جتنا ایمان اتنا اس آئے کا وعدہ اس کے ساتھ زیادہ زور سے پورا ہوگا جتنا اس کا ایمان کم ہے اسی قدر اس وعدہ کے اندر بھی وہ معاملہ نہیں ہوگا جو دوسروں سے ہوتا ہے ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یقین اللہ تعالی سے مدافعت کرتا ہے عن ایمان والوں سے ان کے تمام خطرات سے ان کی مدافعت کرتا ہے ان کی جنت سے ان کی رسوائی سے ان کے ایمان کے خراب ہونے سے سب سے بڑی جو مدافعت ہمیں درکار ہے دنیا میں تو جو ہے وہ وقت گزر ہی جائے گا ہر کوئی مر جاتا ہے اور جس طرح اس کی موت لکھی ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ جو ایمان حاصل ہوئے اسے بچا کر لے جائے اسے سنبھال کر لے جائے ان لوہا لا یو سب اللہ تعالیٰ ہر ایک قسط نے پسند کا ہر وان کپور حائر خیانت کرنے والا اور نہ کرنے والا آج ہمیں خیانت سے اور نہ سے بچنا چاہیے ہمارے بس امانت کیا ہے جو ہم نے وعدہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی عجوہیت کے اندر خیانت نہ کریں کسی اور کو الہ نہ مانیں نہ کسی اور کے الہ ہونے کا ذرہ بھی ہمارے دل میں کوئی تصور اور ہمارے عمل میں کوئی حصہ باقی رہے اور کپور نہ فکری سے یہاں مراد اللہ کی شریعت سے بے پرواہ ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط سے بے خبر ہونا اور یقیناً ان دونوں صفتوں میں یہ داخل ہے کہ اللہ کی جماعت سے محبت نہ کرنا ہاں وہ دل سے ہو پھر تواثر ہے اور اگر عمل سے بھی ہو تو یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ محبت دوسروں سے کرے وعدہ اللہ کے ساتھ کیا ہے اللہ نے نوت اور روح علیہ پڑا تو وہ سلام کی بیویوں کو خیانت کرنے والی کہا پفانہ دونوں نے خیانت کی کیا خیانت کی ان کے سینے میں جو امانت اللہ تعالی نے جو ہے عطا کی تھی کہ وہ نبی کے اتنا قریب تھی دونوں عورتیں اپنے اپنے میں کے لوت اور رح الزا کھنا بے ساختہ ان کا سینہ یہ دوائی دینے پر ضرور تیار ہوگا کہ اللہ کا سچے نبی صرف دوائی کو چھپا لینا اور ان کی بات کہنا یہ بھی خیال ہے بہت بڑی خیانت ہے کہ آدمی کا دل دوائی دے اور وہ اس دوائی کے الٹ کہہ دے یہ عظیم خیالت ہے یہ کفر بھی ہو سکتی ہے کہ ملت اسلامیہ سے خارج کر دے نفاق بھی ہو سکتا ہے اور بڑی خطرناک قسم کی بے عملی بھی ہو سکتی ہے ان آیات میں اہم ایمان کی تین حالتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک حالت کے اندر بلکہ دو کے اندر تو ہم ضرور ہیں اور کوئی تینوں کے اندر بھی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کے کیا کیا اللہ تبارک نے خد و خال بیان کی کیا اقتفاق ہے ان گروہوں کی ان حالتوں میں اہل ایمان کی اور پھر اس آئینے کے اندر ہم نے اپنے نوٹ پر اپنے چہرے کے داغ مٹانے تو آئیے آئینہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں اور پھر آپ یہی مقصد ہے ہمارے اکٹھے ہونے کا اور کوئی مقصد ہے اب دین النفیحا دین خیر خاہی کا نام ہے ہم ایک دوسرے کی خیر خواہ جو ہے اس کے لیے اکٹھے ہوئے کیونکہ انکرا تن یاد دہانی اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے کیونکہ بھولنا اور خطا کرنا یہ ہمارے انسانی خاص میں سے ہے اور کمزوری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا گروہ بیان کرتا ہے کہ لب فقراء مہاجرین پہلا گروہ ان فقراء کا ہے جو فقیر کیوں ہو گئے کیوں اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کے معاملے میں وہ دوسروں سے لینے پر مجبور ہو گئے اور خود کفیل نہ رہے اس لیے کہ المہاجرین اللہ کے راستے میں ہجرت کی انہوں نے المہاجرین اللہ جینا من جوار جو خود بھی نہیں نکلے انہیں نکالا گیا ان کے گھروں سے ام والی اور ان کے مالوں سے انہیں محروم کر دیا گیا یہ بتا اللہ اب ان کی زندگی کا نقشہ یہ ہے زندگی اس سے رقم ہے کہ وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی خوشگی کو بس ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ویم سرون اللہ رسولہ اور اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے ہیں یعنی ان کے لیے غیرت کے ساتھ ان کی اتباع میں کھڑے ہونے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دشمنوں کے ساتھ نبر آزما ہے پلائی کا بھوس یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سچے قرار دیا کیا سچائی سے مراد یہاں پر سچ بولنا یقینا سچ بولنا بھی ہے مگر سچائی سے یہاں پر جو تقسیم سب سے زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا اس کو کر دکھا اس اعتبار سے سچے ہیں یہ قائم کا الٹ ہے انتہائی ایماندار لوگ ہیں امام بخاری نہیں اللہ اپنی صحیح میں کتاب المان میں بہت سی حدیثیں لائے ہیں جن کو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اور ان سے فائدہ حاصل کریں گے فرماتے المحاجرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے حدیث صحیح ہے المہاجر مہاجر کون ہے وہ شخص ہے من ہزارہ ماں نہ جو اس سے ہجرت کر گیا جدا ہو گیا جس سے اللہ نے منع کیا اس اعتبار سے مہاجرین کی فہرست بہت لمبی ہے یقیناً سب سے بڑھ کر وہ مہاجر ہیں جنہیں صرف اس لیے ان کے گھروں سے ان کی بڑی بڑی شاندار کوٹھیوں سے جہاں پر انہیں دنیا کی ہر سہولت حاصل تھی اس لیے نکالا گیا ہے یا وہ خود نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مگر حقیقت حالات ایسے ہیں کہ اگر وہ نہ نکلتے تو ہی پر قتل کر دیے جائیں یا ان کی جیلوں میں حقوق خانوں میں ہوتے وہ نکل کر سرزمین جہاز کی طرف کوئی کہیں کوئی کہیں پھیل کر اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہوا ایک تو یہ مہاجر ہیں ان سب تو معلوم ہے کہ یہ آیا مبارکہ کم اسد اس وقت سب سے بڑھ کر یہی عرب لوگ ہیں خاص طور پر اور پھر اس کے بعد غیر عرب جوشی راستے میں اپنے گھروں سے بے گھر ہوتے ہیں اپنے مالوں سے محروم ہوتے ہیں اور وہ بھی مہاجر ہے جو برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک فقیر اور محروم انسان بن جاتا ہے جو اپنی کسی حرام کی کمائی کو چھوڑتا ہے جو اپنے کسی قبیلے کو جو شرک قبھ پر اسے مجبور کر رہا تھا اسے چھوڑتا ہے یقیناً وہ بھی مہاجر ہے اور مسلمانوں کی ہمدردی کا مستحق ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ حدیث دونوں باتوں کو جمع کرتی ہے حدیث کے الفاظ شروع میں یہ ہے ان عبداللہ عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم وہ ہے من من المسلمون مسلمان ہی جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمین محفوظ رہے اور پھر آپ کا المحاظر من ہاجر مان نہ کہ اہم ایمان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ کم از کم کسی کی زبان اور کسی کا ہاتھ اسے ایجاد نہ دے اگر اس کے ساتھ ہمدردی کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا تو وہ شخص بھی جو مشرقوں کو اور شرخ کو اور کفر کو اور براج کو چھوڑ کر فقیر ہوتا ہے اللہ کے راستے میں وہ بھی محاجر ہے اور ہماری ہمدردیوں کا شدید مستحق ہے اور ہمیں کیا ہے کہ اس کے بارے میں ہم سب جو ہے ایک چھاؤں کی طرح آرام دینے والے بنے یقیناً جو شخص کی اسے مجبور کیا جا رہا ہے کہ اپنی لڑکی تم اپنے خاندان میں دو اور اس کے خاندان میں کوئی توحید والا شخص نہیں ہے اس کے بعد وہ نکلتا ہے اس کا ساتھ اس کی بیٹی دیتی ہے یا اس کا ساتھ اس کے گھر والے دیتے ہیں اور لوگ اس کی جان کے پیاسے ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لوگ بھی قتل کر دیتے ہیں جو کلمہ پڑھتے اور کلمے کے ساتھ خوان ہیں انتہائی خائن لوگ اور سپور سخت نہ چکرے ہیں کہ جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر مسئلہ میں ان کی قیادت کے لیے موجود ہے اپنے اسوائے حسنہ محفوظہ کے ساتھ اس کو چھوڑ کر یہ اپنے آبا کی ریت پر چلتے ہیں یقیناً یہ لوگ مہاجرین میں شامل ہیں تو پہلا گروہ تو یہ ہے اس میں کون ہے ہم میں سے وہ دیکھ لیں کہ اس کی ہجرت کیا واقعی اللہ کے لیے ہے اگر اس کی ہجرت کے اندر کچھ دنیاوی انتقام دنیاوی غصے دنیاوی فائدے ہیں تو کم از اپنی ہجرت کو خالص کرے اللہ جی نے وہ لوگ جو نکالے گئے اس لیے نکالے گئے کہ ان کا صرف یہ جرم تھا ان ایک جرم تھا کیا جرم تھا اللہ القول کہ وہ یہ کہتے تھے رب ہمارا رب اللہ یہ بات ہونی چاہیے خالص ہجرت ہو اگر ہجرت کے اندر کچھ چیزیں ملاوٹ والی ہیں تو ادر کم ہو سکتا ہے اور کبھی ڈر ہے کہ اس کی ہجرت اسی کے لیے شمار نہ کی جائے کیونکہ نبی علیہ صلاح السلام کی سری عدیشت صحیح بخاری میں ان عالیات اعمال دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے ہوا جو اس نے نیت کی اگر کسی نے عورت کے لیے ہجرت کی تو وہاں میری شادی ہو جائے گی تو اس کی شادی ہو گئی اس کی ہجرت کا مقصد پورا ہو گیا مال کے لیے کی تو یہ ہجرت تو خالص منع ہے اگر مہاجر ہے ہم میں سے کوئی بھی اور ان مہاجرین کو بھی یہ نصیحت کرے کیونکہ اب دن النصیحہ وہ بھی آگے آ رہی ہے تو سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے عز الاسلامی افضل آج یہ ہمیں سب سے بڑھ کر اس صفت کو پیدا کرنا ہے کیونکہ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور سخت ہو گئے ہیں اور انتہائی زوردار ہو گئے لا امن و تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ایمان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا حتی ح ش نفسی حتہ کے اپنے بھائی کے لیے اسے محبوب نہ جانے جسے اپنے لیے محبوب جانتا ہے اور یہ ایک ایسا آسان قاعدہ کھلیا دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوام الزلم ہے آپ کے کلمات جامع یہ ایک بات ہے جو سب باتوں کی بات ہے کہ صرف آدمی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی سلوک کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میرے ساتھ یہ ہو تو میں اسے پسند کرتا ہوں اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایسا کرنے والا میری ٹانگ کھینچنے والا ہے مجھے ایزا پہنچانے والا ہے میرے ساتھ حسد کرنے والا ہے میرے ساتھ کرنے والا ہے تو میں کسی کے ساتھ یہ نہ کروں حتیہ کہ بات درست کیوں نہ ہو وہ سچ بولنا حرام ہے جو لوگوں کے اندر فساد کا باعث بنے جھوٹ کی اجازت ہے دو بھائیوں میں سورا کروانے کے لیے اور اس جھوٹ کو جو کوئی جھوٹ کہے ہم اسے جھوٹا کہتے ہیں اس لیے کہ جھوٹ ہے ہی جب ہم اجازت کہتے ہیں تو صرف سمجھانے کے لیے جس کی اللہ اجازت دے رہا ہے وہ شر نہیں ہو سکتا وہ خیر ہے اللہ کبھی شر کا حکم نہیں دیتا دین آئے اس لیے ام ارید ال السلح مستی بل دین تو آئے اسلحہ کے لیے کبھی ہو سکتا ہے کہ اسلح شر کے ساتھ ادبی اخ سچ برائی کو دور کر اچھے طریقے سے برائی کبھی برائی سے دور نہیں ہوتی مسجد کا سین صاف جھاڑی کے ساتھ صاف ضرور ہوتا ہے اس جھاڑی سے گندا ہو جاتا ہے جس کے اندر ایک تینوں بھی گندگی لیے ہوئے ہو اللہ تبارک و تعالی جس جھوٹ کی اجازت ہے وہ جھوٹ ہے ہی نہیں اسی لیے کافا علم اربا صفحا کا جو چار جبان نہیں لاتے وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے تین ہیں تینوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس بات کو دیکھ کر دوائی دی کہ انہوں نے بدکاری دیکھی ان کے نزدیک یہ حقیقت واقعہ ہوا ہے مگر اب دوائی دیتے ہیں تو ان کی سزا کیا اسلام میں اسی اسی کوڑے اور ان کی دوائی کبھی قبول نہ کی جائے کیونکہ یہ جھوٹے جھوٹے کیوں ہیں انہوں نے اللہ کی حد کو اپنے لیے درست نہ جانا اور کلمہ پڑھتے تھے ان کا کلمہ بالکل خیانت پر مبنی اسی واسطے مومنوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ تک کی اجازت دے دی تو وہ کیسا سچا ہے جو سچ بول کر آگ لگا دیتا ہے تو اس وقت سب سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بس ایک موٹا کے ہے کہ وہ چوروں دوسرے کے ساتھ جو تم اپنے ساتھ ہونا پسند کرتے ہو سیدھی سی بات یہ ایک ایسا کلیا دے دیا اور اس کلیا کو بھی اس طرح سے ایمان کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا کہ لا ملو اہدم تم میں سے کوئی ایماندار ہو نہیں سکتا جب تک اس میں یہ صفت پیدا نہ ہو اب اس آئینے کے اندر آئیے ذرا میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں آپ اپنا ابھی نہیں رات کی تنہائیوں میں جب ہم اکیلے ہوں گے اللہ کے ساتھ جب سرگوشیاں کر رہے ہوں گے پھر دیکھیں کہ میں کون سے وہ کام کیے ہیں جو میں کبھی پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کوئی کرے اگر میں نے کر لیے ہیں تو ضروری ہی نہیں کہ اس مومن بھائی سے جا کر معافی مانگی جائے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت اتنی حساس ہو کہ وہ بھول چکا ہے اور دوبارہ یاد کر کے مصیبت پیدا ہو جائے آپ کو پھر وہ طریقہ اس کے ساتھ اختیار کرنا جو اسے راضی کر دے ایک تو یہ اس کے لیے دعا کرنا برکت کی مغفرت کی تاکہ دل سے کینا ختم ہو ایک اللہ سے معافی مانگی کہ میں نے اپنے مومن بھائی کو کیونکہ یہ جماعت حقہ ہے جو عقیدے کی بنیاد پر جڑی ہوئی ہے اس کی مضبوطی کفر کی موت ہے. ہجرت کرنے والے ہمارے اندر آنے والے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر وہ ہماری ہمدردیوں کے اور دکھوں میں ہمارا ان کے ساتھ کھڑے ہونا فرض ہے کیونکہ ہم نہیں پسند کرتے کیا ہم نہیں پسند کرتے کہ اگر ہمیں یہاں سے کوئی نکال دے لاہور شہر سے ہمیں اللہ کی عبادت نہ کرنے دے اور ہمیں کوئی مال بھی اٹھانا جو کا موقع نہ ملے ہم بالکل فقیر ہو کر کہیں کسی اور بستی میں جائیں تو ہم یقیناً یہ چاہیں گے کہ ہمارے بھائی ہمیں ہاتھوں ہاتھ لے ہمیں آنکھوں پر بٹھائیں اور ہمیں ہنس کر ملے یہ نہیں کہ سب کے چہرے لٹک جائیں کہ یہ کیا آفت آ گئی اگر ہم یہ پسند اپنے لیے کرتے تو ان کے لیے ہم نے کتنا کچھ کیا ہے ذرا چٹول کر دیکھیں کہ ہماری سابقہ زندگی میں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے تھے اور کیا کیا کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا تو یہ پہلا گروہ ہے اور پہلا حال ہے اہل ایمان کا کہ وہ مہاجر ہوتے دوسری حالت بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے وطالعہ ہے ولہ دینا من قبل یہ مہاجرین ہیں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مکہ سے ہجرت کرنے والے اور دوسرے جو ہیں یہ انصار ہیں وہ لوگ جو پہلے سے ٹھکانہ رکھتے تھے اپنا مدینہ کے اندر اور ایمان بھی انہیں پہلے سے حاصل ہو چکا تھا ان کی ہجرت سے پہلے ان سے پہلے مراد نہیں ہے کیونکہ اسفاد القبل مہاجرون ہیں ان کی ہجرت سے پہلے وہ ایماندار ہو چکے گھر والے تھے دربار والے تھے چودھری تھے ان چودھریوں کا کیا فرض ہے یہ تو محبوب رکھتے ہیں اس بات سے پسند کرتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی ہجرت کر کے آئے کوئی لٹا پوٹا آ جائے تو یہ وہاں پر اجر کما لے اور اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کی. یہ تو ایسے کاموں کے نشانے پر بیٹھے ہوئے ولادون حاجت اور جو انہیں دیا گیا اس کے بارے میں کوئی حسد محسوس نہیں کرتے جو پہلا درجہ سابقون الاولون کو انہیں مل گیا کہ وہ حبقت لے گئے یہ بعد میں ہے مہاجرین کا درجہ پہلا ہے اس پر بھی انہیں کبھی حسد نہیں آتا اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال صح میں انہیں ہی صرف حصہ دیا انصار اس پر راضی رہے کہ انہیں دیا جائے کیونکہ انصار گھر والے تھے مال والے تھے تو ان کے دل میں کبھی بھی تنگی نہیں آتی اپنے بھائیوں کے لیے ان کا علمی دینی فضل ہو جیسے عرب لوگ عربی بولتے ہیں اور عربی میں جیت ہیں سوچا ہے ان کی کلام یقیناً حسرت آتی ہے تمنا آتی ہے مگر فوراً خوف لاحق ہونا چاہیے کہ یہ صحیح اس کے واسطے کوئی نظر بد کی شکل اختیار نہ کر دیا اسی وقت کو ماشاء اللہ قبط اللہ بلّا اللہ تیرے علم میں اللہ تیری گفتار میں اور اللہ تیرے سیدھے راستے پر بولنے اور چلنے میں اور اضافہ کرے یہ حسف نہ بن جائے یہ اللہ نے اسے دیا ہے یہ اللہ کی دے نہ غالب کا فضل اللہ یہ اچھی ہی اللہ کا ہوگا نا جسے چاہے دے دے کہ ان کے گھر سے انہیں زبان مل گئی اور ہم زبان سیکھتے سیکھتے برے ہو جاتے ہیں اور تب بھی کبھی ان کے برابر ہونا آسان نہیں ہے بلو سرون آلہ ان کا نبیم خاصا اور وہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں کا خود بھوک سے ہے یہ عجیب صفت ہے جو انفار کے بیان ہوئی اس آیا مبارکہ میں ہم گھر والے ہیں ہمارے پاس لوگ ہد کر کے آئے ہیں ہم اپنے گھروں میں چودھری ہیں اور جو بنی اسرائیل کو ملوک کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا تو میں کہا گیا پورا الما میں اس کی تفسیر یہ ہے مسلم حدیث صحیح ہے کہ جس کے پاس گھر ہے جس کے پاس بیوی ہے جس کے پاس خادم ہے وہ ملک وہ بادشاہ ہے تو ہم تو بادشاہ ہیں اور یہ اگرچہ ہم سے سو سو گنا بڑے بادشاہ تھے مگر آج فقیر اور اس حال کو پہنچے ہوئے کہ زکات کا مال جیونے لگ جاتا ہے جبکہ وہ زکاتے ادا کرنے والے تھے ایک دفعہ زکوٰ بھیجی تھی غسامہ بن لادن کی بہن نے لوگ کہتے بیان کرنے تو بے شمار اخبار ہے یہ لکھی گئی کہ وہ زکوات صرف سینتالیس لاکھ تھی جن کی زکات جو ہے ہاتھوں کی میل وہ اس قدر ہوتی ہے وہ بھی بہن کی اب بھائیوں کے امیر ہونے کا تو کچھ نہ پوچھئے پچیس بھائی ہیں ہر ایک کہتے ہیں ان میں سے تقریباً ایک پوری پوری ریاست کا مالک ہونے کے برابر امیر ہے یہ لوگ فقیر ہو گئے یہ لوگ اس طرح محتاج ہو گئے کہ پوری امت کے اوپر ان کی نگہبانی ان کی سرپرستی اور ان کو چلانا فرض ہوا تو اس واسطے اب دیکھیں کہ ہم اس صفت میں تو زبردست داخل ہے تو یہ کن لوگوں میں کون سی صفات پیدا کرے تو وہ اس آیت کے اندر ذکر کیے جا رہے ہیں ہمارا ذکر اس آیت میں پھر ہو چکا اگر ہم ان میں سے ہیں تو مالک الملک بازا اللہ شریف کے ہاں یہ ہمیں عجیب اللہ تعالی نے فضل سے نوازا کہ ہمارا ذکر قرآن میں آ ہے یقیناً اس میں قیامت تک آنے والے ان لوگوں کا ذکر ہے جو مہاجروں کو پسند کرتے ہیں اور اپنی جانوں سے بھی زیادہ ان کو ترجیح دیتے ہیں اور پھر وہ ان کو جو اللہ نے فضل دیا اس پر کوئی حسد محسوس نہیں کرتے یوں کا شوہن کافلی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ پلیا بیان کیا کہ جو نفس کے بخل سے بچایا گیا ہے وہ لوگ فلاح یادتا ہے آئیے دیکھیے ہم نفس کے بخل سے بچائے گئے نفس کا بخل یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں پیسے نکالنے کا یقین ہو چکا کہ یہاں دینے چاہیے نکالتے نکالتے کسی چیز نے جیب میں ہاتھ کو روک لیا یہ نفس کا بخل ہے اور نفس کا بخل اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آدمی صداقت کے ساتھ کسی کے حق میں گواہی بھی نہ دے سکے جیسے کہ من فلیم المسلمون جس سے مسلمان سلامت رہے اس کی ہاتھ سے اور اس کے زبان سے یہ بھی نہیں کہ زبان سے کم از کم اچھی بات کے لیے صحیح ہونے کی گواہی دے اپنے ہاتھ سے ان کے لیے صحیح ہونے کے واسطے تحریر کرے نہیں ہو رہا الا کلیم وہ لوگ جو آج یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے ان اللہ یدافی ہومن اللہ مدافعت کرے گا اللہ نے آگے پیچھے فرشتے مدافعت کے لیے مقرر لہو مخ کی بات من بین یا فضو نہ آگے پیچھے فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہیں اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں ہاں جب تقدیر میں کوئی نقصان لکھا ہوتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں پھر نقصان واقع ہوتا ہے تو یہ دوسری حالت ہے اہل ایمان کی تیسری حالت بیان ہو رہی ہے جو کہ ہم سب میں ہے کامن ہے سب کے لیے ولہ اور وہ لوگ جا ام جو ان کے بعد آئے مہاجرین اور انصار کے بعد ہر زمانے کے مہاجرین اور انصار کے بعد میں آنے والے اے وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے لنا ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہ غلی اخوان صبح بال ایمان اور ہمارے ان سب بھائیوں کو معاف کر دے جو ایمان کے ساتھ پہلے گزر چکے ولہجا علی اور ہمارے سینوں میں اہل ایمان کے بارے میں کینا اللہ تبارک و مطالعہ نہ پیدا کرنا ربنا نا اے رب ہمارے ان کا رعوف الرحیم تو رعف الرحیم ہے اس آیت سے یہ پوری طرح واضح ہوا کہ ہمیں تاریخ اسلام کی خبر ہونی چاہیے اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پہلے کون ہو گزرے ہمارے بھائی ہم ہاں ہر گزرے ہوئے شخص کو سمجھتے ہیں کہ بس وہ ہمارا ہو چکا جیسے ہماری تاریخیں تاریخ اسلام لکھی جاتی بو علی سینا کو بھی بہت بڑا مسلمان لکھ دیا جاتا ہے اور ان متقلین اور ان فلاسفہ کو ان ملحدین کو بھی بہت بڑا مسلمان ابن عربی کو نہ جانے کتنا بڑا مسلمان لکھا جاتا ہے اکثر تاریخوں اسلام کی اور ان کے کارنامے گنائے جاتے ہیں معمون کے لیے تو وہ تاریخیں کی جاتی ہیں کہ اس کے عاد کی مان لی ہے جو تاریخ اس میں تھی ہم اس تاریخ سے کبھی بھی بخل نہیں کریں گے یہ بھی ایک بخل ہے کہ آدمی مد مقابل اور دشمن دشمن کی جائز تاریخ جو ہے اسے تاریخ نہ کرے مگر وہ دشمن ہے اسلام انہیں اسلامک ہیرو کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا خلافت فاطمیہ یہ سروت سولت جماعت اسلامی کے اسلامی حساب ہے انہوں نے بہت شاندار تاریخ کی کتاب لکھی ہے ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ تاریخ کی پہلا جو حصہ ہے وہ وہ تو اس قابل ہے کہ ہر طالب علم کے پاس ہو آپ اگر ماشاءاللہ اسے بار بار دیکھتے رہتے ہو تو آپ کم دو گھنٹے کے اندر پوری تاریخ اسلام کی چھ سو ساڑھے چھ سو ہجری تک تاریخ کی ساری ایک نظر میں دیکھ لیں اور اس سے آپ واضح کرنے میں ایک صحیح بات بیان کرنے میں زیادہ بہتر ہو جائیں گے تو جب ہمیں سبا کو ایمان کا پتہ ہی نہیں ہم صابر رضوان اللہ علی مجمعین کی زندگیاں نہ پڑھتے ہیں نہ ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں کتابوں میں ہم نے ان کی مجلس ہی نہیں کی ہمیں ہمدردی کیسے پیدا ہوگی اس وقت سے لازمی ہے صالحین کسل صالح اور ان کے بعد آج تک جو گروہ چلا آ رہا ہے ہر زمانے میں ان کے لوگ ہمارے سلو کو معلوم ہونے چاہیے جو دعاس ہیں خصوصاً وہ میرے جیسے چھوٹے چھوٹے ہو دعاس یہ بڑے دعا تھا علماء کے بار میں سے ان کی تاریخ پر نظر ہونا ضروری ہے اور امام شنکیتی رحیم اللہ محمد امین شنکیتی جنہوں نے اجوای دیوان تفسیر لکھی ہے قرآن پر بہت بڑے امام ہو گزرے بہت بڑے دلیر انسان تھے تو اس کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے اپنے ملک میں بھی وہ کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں نے عورتوں سے پڑھی چونکہ ہمارے خاندان میں تاریخ اسلام عورتیں پڑھاتی تھی اور عورتیں اسے حفظ کیے ہوئے ہوتی جن کی عورتوں کا یہ حال تھا ان کے مردوں کا کیا حال ہوگا کبھی ہم اس طرح سے تھے آج ہم کتنے گر چکے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے قبول کر لی صرف سے ہم بچ چکے ہیں اب اپنی اپنی زندگی میں مست ہیں کسی کا پتہ ہی نہیں دیتے جب یہ بات ہوگی تاریخ پڑھیں گے تو اپنے گزرے ہوئے سے اور جو آج موجود ہے دیکھو گزرے ہوئے سے محبت صرف اس لیے تو نہیں کہ گزرے ہوئے سے محبت ہو اور جو موجود ہے ان میں جو گزرے ہوئے لوگوں کے راستے پر ہے ان سے آدمی بے پرواہ ہو کر بیٹھا رہے گزرے ہوئے سے محبت تو اس لیے ہے کہ اتنے گزرے ہوئے دیکھو اتنے گزرے ہوئے دیکھو کہ تمہیں وہ راستہ جو ہے حضر ہو جائے اور تم ایسے پہچان میں ماہر ہو جاؤ کہ اتنے تم نے دیکھے اس راستے پر کہ آج پہچانے میں گھنکی نہ ہو تمہیں تو جو آج ہے ان سے محبت کرو مقصد تو یہ تھا اسی لیے کینے سے اللہ تعالی اور کینے کا علاج یہ ہے کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کو اور اپنی زبان کو محفوظ رکھے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے اگر سب خیرات نہیں کر سکتا توفیق نہیں ہے یا فی الحال اس عمل میں ناقص ہے کمزور ہے تو کم از کم منہ سے دعا تو دے سکتا ہے کم از کم اور نہیں کچھ تو زبان صرف سے تکلیف نہ پہنچائے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے یہ اس وقت انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہم کا حق سالی کی طرف بڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے ذمہ داروں کے بیانات آ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس صرف دو مہینے کے جو ہے وہ ذرائع باقی ہیں اور پاکستان تیزی سے کاشت سالی کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے کاشت سالی کی طرف بڑھنے کے اسباب بالکل واضح ہیں کہ مسلمانوں سے محبت کا حق ادا نہیں کیا گیا بلکہ اپنے ملک کی اور اپنی سرحدوں کی اور اپنے مفادات کی عبادت کی گئی پھر اہل ایمان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف بیان کی اور اہل نفاق کی صفات بیان کی وہ بات صرف اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ مستحکر ہو جائے کہ ہمیں بارہ نفاق والوں میں سے نہیں ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ جب وعدہ کرتے ہیں تو جھوٹ کرتے ہیں جب بولتے ہیں تو ان کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے وعدہ خلافی جھوٹ اور اس کے بعد خیانت امانت میں اور جب لڑنا اور گالی دینا ان چیزوں سے اگر ہم بچ جائیں گے تو یقیناً نفاذ سے بھی بچ جائیں گے جس میں یہ چار نشانی ہے پوری خالص منافق سے کہا یہ عمل کے اعتبار سے خالص منافق ہے پھر حلاوت المان بیان کی آئیے دیکھیں کہ حلاوہ, حلاوہ کیا مٹھاس ایمان کی مٹھاس کسی حاصل ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ دکھایا ہمیں اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں ایسے ہیں سلا سن تین باتیں من کن نہ واضح حلاوت ایمان جس میں یہ تین باتیں ہیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا رسول یہ کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو کچھ اس کے سوا ہے اس سے محبوب ہو اس کا مفہوم جان بوجھ کر جذباتی انداز میں غلط سمجھا گیا کل ایک جگہ مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا وہ ڈاکٹروں کی مجلس تھی وہاں پر ایک شخص نے ناک پڑی وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھا اور ظاہر ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق نبھا دیا کہ میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو کر بھی بالکل جدت نہیں محسوس کرتا کہ ان کی نعت جو بڑے سنیلے انداز میں زور زور سے پڑو یہ اس کا جذبہ سابق ہے مگر اس کے جذبے کے اندر ہمیں امانت نظر نہیں آتی اور اس میں خلوص نظر نہیں آتا اس لیے کہ وہ آیا ہے اور بظاہر ادب تو اتنا اختیار کیا کہ ڈوتیاں اتار کر وہ ناک پڑھنا شروع ہوا اور ناک کے اندر سب سے پہلے اس کی شکل و صورت داڑھی موڑی ہوئی ہے اور اس کی پینٹ جو ہے تخنوں سے نیچے جا رہی ہے یورپی اسٹائل اختیار کیے ہوئے ہیں پھر فرناک پڑتا ہے اور اس میں سراہ تن نہیں بال بات جو ہے یہ چھپی ہوئی بات وحدت الوجود کی تھی کہ ہر پھول سے تیری بو آ رہی ہے اور پھر اس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی تو یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں ان کم کم تو ہبون اللہ پت کبھی رسول تو پہلی شرط یہ حلاوت المان کے لیے دوسری یہ لا ل اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو صرف اس لیے کرے کہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو آئیے ہم ستول کر دیکھیں اپنے سینے میں اور وہی پچھلے اوقات جو ہمارے اکیلے اوقات ہوتے ہیں وہ تبدیلے ہی اللہ کے لیے بالکل کٹ کر جدا ہو کر بیٹھ کر کبھی حساب کتاب کرنا چاہیے کہ میری لسٹ میں کتنے وہ لوگ ہیں جن سے محبت کی وجہ صرف اللہ کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا کا کسی نقصان سے بچنے کی خاطر ان سے بنا کر نہیں رکھی ہوئی اگرچہ مومن مجبور ہو سکتا ہے اس دور میں یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم اس کے لیے گنجائش نہ چھوڑیں کہ اگر کسی شخص کے فتنے سے اسے خوف ہو تو اسے بنا کر رکھیں اور اس جو ہے وہ قتل پر منتج ہوتا ہے اور بہت خوفناک قسم کے حالت نتائج جو ہے وہ اسے نکل سکتے ہیں مگر اللہ کے لیے کن سے ہماری محبت ہے یہ ہمیں بہرحال دیکھنا ہوگا اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے بادری آمال پھر مسلم کی وہ صحیح حدیث پڑھتا ہو امال کے لیے جلدی کرو اس طور پر آج ہی کمر کس لو وہ نہ وقت گزر جائے فکر وہ فتنے نہ آ جائے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک پر دوسرا جو ہے وہ ڈھیر کے ڈھیر لگ جائیں گے مومن کہے گا جب ایک فتنہ ختم ہوگا حدیث صحیح نہیں آتا ہے کہ اب یہ ختم ہو گیا ابھی وہ یہ کہے گا تو دوسرا شروع ہو جائے گا اور دوسرا اس سے لمبا ہوگا اور ان فتنوں کی اصل کیا ہے یبیعو بھی اپنے دین کو بے کرے گا بیچے گا کس کے بدلے دنیا کی کسی عرض کے بدلے دنیا کی کسی شے کے بدلے معلوم ہوا کہ لالچ ختم کرنی چاہیے اللہ کے راستے میں خیرات جو ہے بڑی ضروری ہے غریب بھی کرے امیر بھی کرے غریب آدمی سمجھتا ہے کہ امیروں کا صرف حق ہے ٹھیک ہے امیر لوگوں کا تو اس وقت بہت حق ہے انہیں تو امبال حق ال محروم ان کے مالوں میں تو حق ہے فا کا محروم کا مگر غریب آدمی جب خیرات کرے تو عجر میں شاید ان سے بھی بڑھ جائے اس نے اپنی غربت کے باوجود امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا دم بھرا امت کے ساتھ اس وقت کھڑے ہونا ایسا فرض ہے جس سے بڑی دنیا حاصل ہے اپنا مدرسہ چلا لو اپنا عقیدہ درست کر لو اور بس تم اپنی مسجد جو اسے سیٹ کرو اور اپنے بچوں کو دین پڑھا دو باقی ادھر ادھر کوئی ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اللہ ان کی مدد کرے ہم میں طاقت نہیں ایک تو ہے طاقت سے زیادہ اپنے آپ کو کسی بات میں ڈالنا وہ بالکل حرام ہے یہ ابو حرارا سے روایت ہر ابھی اللہ تعالیٰ ان ندی اللہ دین یسر اللہ کا دین آسان ہے یورید اللہ یسر ولا یرید مل عشر ولی دینا احد اللہ غل بہ دین کو جو بھی اپنے اوپر شدید کر لے گا سخت کڑی اپنے اوپر اپنی تفسیر کے تحت نہ علماء سے پوچھا نہ اطایف منصورہ کو جانتا ہے نہ تاریخ اسلام سے باقی ہے یہ بھائی صاحب ہیں تو بڑے ہی جذبے والے مگر مصیبت یہ کہ مفسر قرآن بھی خود ہے محدث بھی خود ہے یہ فقیر بھی خود ہیں یہ, یہ اتحادی مسائل اور نوازل میں حل کرنے والے سب سے بڑے عالم بھی خود ہیں یہ بڑی مصیبت ہے اور انہوں نے سخت کر لیا اپنے اوپر دین کو اور اپنے اوپر فرض کر لیا ان کاموں کو جن کی طاقت ان میں اللہ نے دی نہیں تھی اب کیا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین جو ہے یہ اس پر غالب آ جائے گا یہ دین پر چل نہ سکے گا اس واسطے کہ یہ اتنا اس نے شدید کر لیا جو کہ انسانی طاقت سے باہر تھا مثلا ہر حال میں فرض کر لیا کہ مجھے کتاب کرنا ہے ہر حال میں کتاب فرض نہیں ہے بھائی یہ کے لیے شرط ہے افطار کی کیا ہمارے مجاہدین بھائی جس وقت سکوت افغانستان ہوا ہے اور امریکہ نے آسمان سے آگ برسائی اور زمین سے شمالی اتحاد میں کوئی کثر نہ چھوڑی نہ آگ برسانے میں نہ ظلم کرنے میں اس وقت والد السلام مجاہدین جو کہ پوری طرح لڑنے کے لیے جذبہ شادق رکھتے تھے گھروں سے نکلے ہی شہادت کے لیے تھے اور ان کے پاس ہر طرح کی ماشاءاللہ حرفت لڑنے کی پوری کی پوری تجربہ کاری تھی کیا انہوں نے یہ حماقت کی کہ سارے مر جاتے نہیں بہت عقل مندی کی اللہ انہیں سمجھ دے انہوں نے دین کو سمجھنے کا ثبوت دیا وہ سارے پہاڑوں میں گم ہو گئے اور اپنی سپا کو اور اپنی قوت کو محفوظ کر لیا اور اسی قوت سے آج تک جو ہے مزید قوت تیار ہو کر کفار کو چرکے لگا رہی ہے اب بھی وہ میدان میں نکل کر لڑنے کے قابل نہیں ہے تو آدمی بے حکوم بنے اور خاں کھڑے پر بیٹھ کر کفار کو چیلنج کر دے اور مروا دے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو اور جلوا دے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے یہ اپنے اوپر دین کو شدید کرنا ہے اسی لیے کہا کہ مومن اپنے آپ کو ذہین نہیں کرتا صحیح حدیث ہے اخشیا امیل نبی سے صحیح کہا اور لوگوں نے صحیح کہا کس طرح زلیل کرتا ہے نبی علیہ السلط والسلام سے پوچھا گیا فرمایا کہ اپنے آپ کو اس کام میں ڈالتا ہے جس کی طاقت نہ ہو مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جس کی طاقت ہے اس سے بھی کش ہو جائے ہر صورت عدل پر رہنا انصاف پر رہنا اور خیانت نہیں کرنی دل فیصلہ دے رہا کہ تیری یہ طاقت ہے منہ سے کہہ رہا کہ ہماری طاقت نہیں ہے یہ خیانت ہوگی سچی بات کا مطلب کہہ دے یہ کہہ لیں کہ ہماری طاقت ہے ہم پھر بھی ہی کچھ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ بھی کل خیر ہے اللہ نے چاہ تو اس شخص کو اللہ ضرور توفیق دے جائے سچ کے بدلے کھڑے ہونے کے اگر غلطی کی اور غلطی کر رہا ہے تو کہیں غلط ہے تو انشاءاللہ اللہ ایک نہ ایک دن اسے بچا لے گا اب دیکھیے ایک اور حدیث آتی ہے کہ مومن کو ڈرنا چاہیے کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ ہبت نہ ہو جائیں بلکہ اس کو فی الحال ہم چھوڑتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ اہم باتوں کو فوراً پڑھ لیں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ سلاط اسلام کا قول امام بخاری نے باپ باندھا ہے رہی اللہ رحمت الاسیہ الدین النسیح کہ دین خیر خاہی کا نام کس کے لیے للہ اللہ کے لیے خیر خاہی اللہ کے لیے اللہ کو کسی کی خیر خائی کا جو ہمارے ہاں خیر خائی کا مفہوم ہے بالکل ضرورت نہیں خیر خواہ سے یہاں مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا اور اللہ کے دین کو بلند کرنا اللہ کے لیے غیرت سے سرشار ہونا اللہ کے دشمنوں سے لڑنا للہ ہی والی اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم کے خیر خواہش یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ان کے کارٹون بنائے انہیں موت کے گھاٹ تک پہنچائے بغیر دم نہ لینا اس دن کے انتظار میں اپنی زندگی کو ہر قسم کی کوششوں کی نظر کر دینا جب یہ مبارک خبر آئے تو ان کا کیا پاچا کر دیا گیاسلم اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے وہ امام کون سے ہیں وہ عام متی اور عام مسلمانوں کے لیے اصل امام تو یقین جو صاحب سلطان جو سلطان ہو خلیفہ اس کے بعد تمام آئین جن کو لوگوں نے آگے لگا لیا اور وہ مسلمانوں کا کام کروا رہے ہیں مسلمانوں کو لے کر زندگی کے میدانوں میں چل رہے ہیں وہ بے شک ایک مسجد میں نماز پڑھانے والا امام کیوں نہ ہو ایک درس دینے والا امام کیوں نہ ہو اگر کسی شخص کو آپ نے مسلمانوں کی امامت پر فائد کر دیا ہے تو اس کے ساتھ نصیحت کرنی ہے اس کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے بد خاہی نہیں کرنی کیونکہ جو کوئی اپنے آئماں کے ساتھ بد خائی کرے گا یقیناً وہ خیانت کر رہا ہے اس کام میں جس کا اس نے امانت سے ادا کرنے کا اللہ سے وعدہ کیا ہے تو یہ کہتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو ان کا نام ہے جریر بن عبداللہ جریر فرماتے ہیں کہ با یا تو رسول اللہ میں نے رسول اللہ کی بائے کی اس بات پر بے کی نبی علی سلاط السلام, السلام نے آلہ اقامت قامت کہ اے جریر تو نماز کو قائم رکھے گا اور قائم کرے گا و وہ عتا زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا یہ دو چیزیں جو ہیں نماز بدنی عبادات میں چوٹی کی عبادت ہے اس میں ساری بدنی عبادات آ جاتی ہیں اور زکوٰۃ مالی عبادات میں چوٹی کی عبادت ہے ان دو کا ذکر کیا کہ پر اکتفا کیا پورے اسلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوامی القلیب ہے اور آخری بات ون نسخ اور خیر خی بالکل اس پر بائک نہیں لگی ہے کہ ہر مسلمان کی خیر کرے گا ہم سے لاش شعوری طور پر بدخائی ہو جائے تو اور بات شعوری طور پر ہم سے بدخائی نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی خیر خائی ہم پر فرض کر دی گئی پھر یہ شخص جو ہے جریر یہ نبھاتے اپنا آج مغیرہ بن صوبہ رضی اللہ تعالیٰ وقت کے امیر ہے اور آپ کی موت واقع ہو چکی ہے یہاں پر جریر بن عبداللہ کھڑے ہوتے ان کے جنازے کے وقت اور کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہے تمہارے امیر تھے اور یہ زندگی میں لوگوں کو معاف کرنے کو بہت پسند کرتے تھے کہ یہ لوگوں کو ان کی خطاؤں پر معاف کر دیا کرتے تھے بڑا درگزر در کرنے والے لوگ لوگوں میں سے تھے آج تم اپنے امیر کو معاف کر دو اور اس کے لیے معافی کی طلب کرو پھر یہ حدیث سناتے ہیں کہتے ہو, قبل اس کے کہ تمہارا امیر آئے نماز پڑھانے والا جو نیا امیر ہے میں نے یہ حدیث اس لیے سنائی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باعث کر چکا ہوں اس بات پر کہ میں اہل ایمان کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ہمیں ہمیشہ خیر خواہ کروں گا وہ یہ مغیرہ بن صوبہ کے مرنے کے بعد تو انہیں پتہ بھی نہیں یہ خیر خواہی کر رہے ہیں. ہمیں فرشتوں سے سیکھنا چاہیے کہ خیر خواہی کا حق کس طرح ادا کیا جاتا ہے یس طرح منفل جو زمین میں ہے وہ ان کے لیے استفار کرتے رہتے ہیں ہماری اولادوں کے لیے ہمارے آبا کے لیے اللہ سے سفارشیں کرتے, سفار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ انہیں سب کو جنت میں جمع کرنا تو بھائیوں بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے اور جس نے کو پہلے کوتاہی کی ہے اس کوی پر معافی مانگ لے کیونکہ اللہ تبارک یبدل اللہ سید آتی امسانات اللہ پہلی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا اور یہ بھی ایک خطرہ ہے کہ جو لوگ توبہ نہیں کریں گے تو نبی علیہ الصلاط والسلام سے پوچھا گیا کہ جاہلیت میں جو انہوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انہیں گناہ ملے گا ان نے کہا اگر آج بھی ان برائیوں سے توبہ نہیں کریں گے تو وہ بھی انہیں گناہ ان کے گناہ میں شامل ہوں گے اور توبہ کریں گے تو وہ سب نیکیاں بدل جائیں گے اللہ اتنا مہربان ہے کہ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے اب اس سے اگر یہ مراد لی جائے کہ ایک بھائی ایک جاہلیت کا کام کرتا ہے اور وہ پھر کہتا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو یہ جاہل ہے اس کی پرواہ نہ کیجیے اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعا کی کیجیے اور اس کے ساتھ سخت رویہ رکھی جاہلیت میں ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے ہم صرف اسی بات میں کھڑے ہوں گے جس کی ہمیں سمجھیں ہمیں اس بات کا مقلب کیا گیا ہے جس کی ہمیں سمجھ ہے اور ایک کام ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے آپ صحیح نہیں جانتے اس کی تفصیلات آپ کے پاس نہیں ہیں اپنے بھائی کے کسی کام کی مگر یہ فرق تو نہیں کہ آپ اسے غلط کہیں ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو یہ آپ پر حق بنتا ہے کہ کھڑے اس وقت ہو جب آپ کے پاس برہان ہو اللہ کی بہی کی طرف سے دلیل ہو کہ اس کا کام جو ہے حق اور خط ہے اگر اس کی دلیل نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا کام باطل ہے کیونکہ ہمارے پاس تفصیلات نہیں ہم اس سے معذرت کر سکتے ہیں کہ اس وقت تک ہم تیرے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہم تیرے کام کو قرآن و سنت کے مطابق نہ جان لیں کہ بعض کام بغیر قرآن و سنت کے مطابق ہو بغیر حقیقت ان کاموں کے کرنے سے ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوتا تو ایک شخص نے اپنے علم کی بنیاد پر ذاتی علم کی بنیاد پر ایک بڑا کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہو جو کام امت کے علماء سے مشورے کے بغیر کرنا حرام ہے کیونکہ وہ کام جو سب کو متاثر کرتا ہے اس میں امت کے اہل حل و عقد جو ہے ان سے مشورہ لازمی ہے وہ کام جو میری ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنے لیے اس کا فیصلہ کروں مگر وہ کام جو مسجد کے ساتھ مسلمانوں کے پورے معاشرے کے ساتھ پورے دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ ایک بڑے فتنے کا شکار میرے کام کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اس کے مجھے اکیلے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اگرچہ بظاہر وہ کام سنت کے مطابق ہو حقیقت وہ سنت کے خلاف اسی طرح ہے جس طرح بظاہر یہ تین دوا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بدکاری دیکھی یہ سچے ہیں وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم سچے اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں اور زبان کھولے تو مارنا شروع کر دیں ان کی پیٹ پر اسی اسی کوڑے پورے کرو یہ باز آ جائیں اور اس حرکت کو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں ان کے رجسٹروں سے نام نکال دو سچوں کے رجسٹروں سے یہ گواہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کی توبہ جو ہے وہ معروف نہ ہو جائے اور مسلمین ان توبہ کو پہچان نہ لیں اللہ کی شریعت تو معمولی بات ہے کوئی شریعت بنانے کا حق نہیں رکھتا وہ نبی مرسل کیوں نہ ہو علیہ السلام, علیہ السلام, علیہ السلام. اور شریعت کے مہم امور وہ سمجھنے کے لیے علماء کے پاس جانا چاہیے پھر میں وہ حدیث سناؤں گا اور اسی پر بخش کرتا ہوں جو میں نے شیخ زبیر سے سنی اور انہیں بھول گئی انہوں نے کہا اگر تم نے مجھ سے سنی ہے تو ٹھیک ہے بیان کرو کہ لا یقو مب حاضر دین من احاط اہ یہ اس دین کو لے کر کھڑے ہونے کا حق سے ہے جو دین کو تمام جوانب سے جو دین کو تمام گوشوں سے گھیر رہا ہو اور ظاہر ہے کہ ایک عالم ایسا ہونا ممکن نہیں ہے تو علماء کو مل کر اور مسلمانوں کو مل کر دین کا جھنڈا اٹھانا چاہیے اور کبھی کوئی مجبوری ہو ایک ہی عالم ہو تو پھر اسے مجتہد اور علماء اکار میں سے ہونا چاہیے اور کبھی کوئی عالمی آپ کو نہ ملے تو پھر ایک میرے جیسے کو علماء سے ہر صورت ربط پیدا کر کے ان سے اجازت لے کر اور ان کے ان سے منحج سمجھ کر بات کرنی چاہیے بننے وہ آنی آیا مجھ سے پہنچا دو ایک بات کیوں نہ ہو تو شیخ البانی کہتے ہیں وہ ایک بات جو صحابہ سنتے تھے رضوان اللہ علی مجمعین انہیں پتہ تھا بیان کرنے والا کون ہے اس نے بیان کس کے لیے کی ہے اس بات کا مفہوم کیا کہ اللہ کے نبی صرف الفاظ دے کر گئے صحابہ کو ماض اللہ اشف اللہ وہ بالکل قرآن اور سنت کی ایک جیتی جاتی تصویر تھے اور صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین کو پوری تربیت دے کر گئے اس سے یہ معلوم ہے کہ یہ ایک آئے یہ ایک بات یہ پھول گلدستے میں کس جگہ پر سجانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو وہ حق رکھتا ہے بیان کرنے کا تو جب تک یہ یقین نہ ہو اور بعض باتیں بالکل آثار ہے جیسے وہی بات کہ کوئی نیا نیا مسلمان ہوا ہے آدمی اسے نہیں پتا کہ ہوا نکلنے سے وضو پوٹتا ہے اس کی ہوا نکلنے کی آواز آپ نے سنی تو آپ حق رکھتے ہیں بتانے کا کہ بھئی اس سے وضو پوٹ جاتا ہے یہ ایک وہ بات ہے جو مسلمانوں میں مسلم ہے اور سب بات سب لوگ اس کو جانتے ہیں اس کے لیے کوئی علم اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے باتوں میں فرق ہے وہ ہر کوئی سمجھتا ہے تو آج کے بعد ہمیں یہ لازم پکڑنا ہے کہ ایک ہو جائیں ایک دوسرے کی فکر رکھیں کون کھانا کھا کر سوائے کیونکہ حالات بہت شدید ہو رہے ہیں دن ب اور اس کے لیے پلاننگ کرنا اس کے لیے تدبیر اختیار کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے تعفل کے خلاف نہیں ہے خوب تدبیریں کریں کہ کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے کام کھولے جائیں جس میں دو دو تین تین بھائی جو ہیں وہ لگ جائیں اور اس طرح سے جماعت کو کاٹیج انڈسٹری سے محفوظ اور مضبوط کیا جائے تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کے حالات میں ہم اپنی تدبیر کے ناقص ہونے کی وجہ سے مجبور نہ ہو تدبیر میں ہم دل بھر کے پوری طرح محنت کر چکے ہیں مگر صرف تدبیر میں بیل نہ بن جائیں پولو کے بلکہ اللہ کے ذکر کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ حساس ہو جائیں اور یہ قرآن کستی ہے ہے سنت کی روشنی میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ مجھے اور آپ کو کہہ سننے میں سے حق بات کو دل میں جگہ دینے ایمان بنانے اس پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے یہاں تک کہ ہماری موت اس حال میں ہو اللہ ہم سے راضی ہو ہم اللہ رب العزت سے راضی ہو آمین